بدیڑ اللہ وہ ہے جو نئے سرے سے وجود میں لاتا ہے بدیڑ یعنی عدم سے وجود میں لانا بالکل ایک چیز کو نئے سرے سے شروع کرنا بدت کو بدت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بدت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کوئی آدمی نئے طریقے سے نیا کام شروع کرتا ہے تو فرمایا بدیڑ اللہ کی ساتھ ایسی ہے وہ وجود میں لانے والی ہے السماوات آسمانوں کو پہلے کوئی مثال نہیں تھی کچھ نہیں تھا اس ذات نے شروع کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو وہ اضافہ امرن اور جب وہ کسی کام کا کزا ارادہ فرماتے کزا کا مطلب جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے ف انما یقول تو وہ کہتا ہے لہو اس چیز کے لیے جس چیز کا ارادہ خدا نے کیا لہو کی ضمیر جو ہے مطلب لشے اس چیز کے لیے اللہ کہتا ہے کن ہو یقون وہ ہو جاتی کہنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بولتے ہیں یہ خیال کر لیا جائے کہ کہنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بولتے ہیں کیونکہ چیز تو ہے ہی نہیں وہ تو وجود میں آئے گی بعد میں یہ تو چیز پہلے سے ہونا تو پھر سے کہا جائے کہ اس چیز سے خدا نے یہ کہا مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے صلاحت ہے اس چیز طرف یعنی آنندان کام ہو جاتا ہے ہم نے سمجھانے کو کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں اور اصل میں اس کا ارادہ بس کافی ہے ویزا کوا امرن اور جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی چیز کا خنما یقول لہو کن وہ کہتا ہے ہو جا کے ہو جاتی ہے بس اس کا ارادہ ہی کافی ہے اندازہ کیجئے یہ اتنی بڑی کائنات یہ ستارے یہ زمین آسمان اور کتنے بڑے اعظم اور ایک زمین کا ٹکڑا اس سے کئی گنا بڑے سیارے اس کائنات میں یہ انہوں نے ایک مرتبہ ارادہ کر لیا تھا کہ ایسی چیز ہو جائے تو ہو گئی جس کے ارادے کا یہ حال ہو وہ ساتھ ہوگی کیا اس پہ نظر رکھنی چاہیے ہم جب دعا مانگنے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے عج کو دیکھ رہے ہو, نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں اللہ یہ کیسے کرے گا یہ کیسے کرے گا ارے میں اور تم نہیں کر سکتے نا وہ تو کر سکتا ہے جس کے ایک ارادے کا حال یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات وجود میں آ گئی اس کے لیے کیا مشکل ہے کسی کام وہ تو کہتے ہیں ہم کہ اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کوئی اس سے مانگے اور اس جیسی ہزار دنیایں بھی دے دے تو وہ بھی بیچارہ فقیر ہی اٹھا کچھ نہیں لیا اس کے خزانے میں تو اتنا کچھ وہ کہتے ہیں میں کسی کو اپنی اختیار دے دوں ادا کرا ان امرما یقول لہو کن ہم جب ارادہ وہ کر لیتا ہے کسی کام کا تو کہتا ہے ہو جائے تو یقون وہ کام ہو جاتا ہے